يسبح لله ما في وما في اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے وہ بادشاہ ہے نہایت پاک ذات زبردست بہت حکمت والا مِنْ یتنوی ہے جس نے وہی ہے جس نے ان, ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے وہ اس کی آیات ان پر تلاوت کرتا ہے اور ان کا تذکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور بلا شبہ اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں پڑے تھے اور اسے ان میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی بھیجا جو ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے اور وہ اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے ذلك فضل اللہ يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے یہ فضل دیتا ہے اور اللہ عظیم فضل والا ہے مثل الذين هم من التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بسم مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم ان لوگوں کی مثال جنہیں حاملہ تورات بنایا گیا پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھاتا ہے بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سورت جمعہ سورت الجمع اور منافی پڑھا کرتے تھے بہوالے صحیح مسلم حدیث نمبر 870 تاہم ان کا جمعے کی رات کو عشاء کی نماز میں پڑھنا صحیح روایت سے ثابت نہیں البتہ ایک ضعیف روایت میں ایسا آتا ہے دیکھیے لسان المیزان ابن حجر تیسری جلد سفر نمبر اٹھتیس ترجمہ تو سعید ابن السیمہ ابن حرب پھر الامین سے مراد الامیین سے مراد عرب ہیں جن کی اکثریت ان پڑھ تھی ان کی خصوصی ذکر یا ان کے خصوصی ذکر کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی رسالت دوسروں کے لیے نہیں تھی لیکن چونکہ اولین مخاطب وہ تھے اس لیے اللہ کا ان پر یہ زیادہ احسان تھا پھر یہ المینہ پرتف ہے یعنی بآطفی فی خرین اے منہم آخرائینی سے فارس اور دیگر غیر عرب لوگ مراد ہیں جو قیامت تک آپ پر ایمان لانے والے ہوں گے بعض کہتے ہیں کہ عرب و عجم کے وہ تمام لوگ ہیں جو عہد صحابہ کے بعد قیامت تک ہوں گے چنانچہ اس میں فارس روم بربر سوڈان ترک مغول کرد چینی اور اہل ہند وغیرہ سب آ جاتے ہیں یعنی آپ کی نبوت سب کے لیے ہے چنانچہ یہ سب ہی آپ پر ایمان لائے اور اسلام لانے کے بعد یہ بھی منہم ہم کا مزداق یعنی اولین اسلام لانے والے العمینہ میں سے ہو گئے کیونکہ تمام مسلمان امت واحدہ ہیں اسی ضمیر کی وجہ سے بعض کہتے ہیں کہ آ یا آ سے مراد بعد میں ہونے والے عرب ہیں کیونکہ منہم ہم کی ضمیر کا مرجع العمینہ ہیں بہال فتح القدیر پھر یہ اشارہ نبوت محمدی علیہ صاحبہ اصلاحت و کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور اس پر ایمان لانے والوں کی طرف بھی پھر اسفارہ صفرون کی جمع ہے جس کا لغوی معنی ظہور اور انکشاف ہے یہاں معنی ہے بڑی کتاب کتاب جب پڑھی جاتی ہے تو وہ اپنے معنی کو ظاہر کرتی ہے اس لیے کتاب کو بھی صفرون کہا جاتا ہے حوالے فتح القدیر یہ بے عمل یہودیوں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جس طرح گدھے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی کمر پر جو کتابیں لدی ہوئی ہیں ان میں کیا لکھا ہوا ہے یا اس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں یا کوڑا کرکٹ اسی طرح یہ یہودی ہیں جو توات کو تو اٹھاتے پھرتے ہیں اس کو پڑھتے اور یاد کرنے کے وعدے بھی کرتے ہیں لیکن اسے سمجھتے نہیں ہیں اسے سمجھتے ہیں نہ اس کے مقتضا پر عمل کرتے ہیں بلکہ اس میں تعویل و تحریف اور تغیر و تبدل سے کام لیتے ہیں اس لیے یہ حقیقت میں گدھے سے بھی بدتر ہیں کیونکہ گدھا تو پیدائشی طور پر فہم و شعور سے ہی آری ہوتا ہے جب کہ ان کے اندر فہم و شعور ہے لیکن یہ اسے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے اسی لیے آگے فرمایا کہ ان کی بڑی بری مثال ہے ان کی بڑی بری مثال ہے اور دوسرے مقام پر فرمایا الے سر اراف آیت نمبر ایک سو اناسی یہ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ یہی مثال مسلمانوں کی اور بالخصوص علما کی ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اسے یاد کرتے ہیں اور اس کے معنی و مطالب کو سمجھتے ہیں لیکن اس کے مقتضا پر عمل نہیں کرتے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کہہ دیجئے اے لوگو جو یہودی ہوئے اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ بے شک تم اللہ کے دوست ہو سب لوگوں کے سوا تو موت کی تمنہ کرو اگر تم سچے ہو وَلَا يَتَمَنَّونَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور وہ کبھی یہ تمنا نہیں کریں گے بوجہ ان برے اعمال کے جو اپنے ہاتھوں آگے بھیج چکے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے فینک کہہ دیجیے بے شک موت جس سے تم فرار ہوتے ہو وہ تو یقیناً تمہیں ملنے والی ہے پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے تھے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ اے ایمان والو جب آزان دی جائے نماز کے لئے جمعہ کے دن تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کرنا چھوڑ دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو فَإِذَا فا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَضِّ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو شاید تم فلاح پاؤ وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْ فَضُّوا إليها وَتَرَكُوكَ قَائِمًا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 وإذا أو إليها وتركوك قائماً قُلْ مَا عِنْدَ ہے خَيْرٌ مِّنَ تجر وَمِنَ التِّجَارَةِ خیر و ذقین اور نبی جب وہ تجارت ہوتی یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں کہہ دیجیے جو اللہ کے پاس ہے وہ تماشے اور سامانے تجارت سے کہیں بہتر ہے اور اللہ بہت رزق دینے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف جیسے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں بحالۂ صورت المائدہ آیت نمبر اٹھارہ اور دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں صرف وہی وہ جائے گا جو یہودی یا نصرانی ہوگا صورت البقرہ آیت نمبر 111 پھر تاکہ تمہیں وہ اعزاز و اکرام حاصل ہو جو تمہارے زام کے مطابق تمہارے لیے ہونا چاہیے پھر اس لیے کہ جس کو یہ علم ہو کہ مرنے کے بعد اس کے لیے جنت ہے وہ تو وہاں جلد پہنچنے کا خواہش مند ہوتا ہے حافظ ابن کثیر نے اس کی تفسیر دعوت مباحلہ سے کی ہے یعنی اس میں ان سے کہا گیا ہے کہ اگر تم نبوت محمدیہ کے انکار اور اپنے دعوائے ولایت و محبوبیت میں سچے ہو تو مسلمانوں کے ساتھ مباحلہ کر لو یعنی مسلمان اور یہودی دونوں مل کر بارگاہ الٰہی میں دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہم کنار فرما دے دیکھیے سورہ بقرا نمبر چورانوے کا ہاشیہ پھر یعنی کفر و معاشی اور کتابِ الہی میں تحریف و تغیر کا جواز یعنی قفر و اور کتاب الٰی میں تحریف و تغیر کا جو ارتکاب یہ کرتے رہے ہیں ان کے باعث کبھی بھی یہ موت کی آرزو نہیں کریں گے پھر یہ اذان کس طرح دی جائے اس کے الفاظ کیا ہوں یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے البتہ حدیث میں ہے جس سے معلوم ہوا کہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں نہ اس پر عمل کرنا ہی جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کی تخلیق سے فارغ ہو فارغ ہو گیا تھا یوں تمام مخلوقات کا اس دن اجتماع ہو گیا یا نماز کے لیے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اس بنا پر کہتے ہیں بوال فتح القدیر فصو کا مطلب یہ نہیں کہ دوڑ کر آؤ بلکہ یہ ہے کہ اذان کے فوراً بعد آ جاؤ اور کاروبار بند کر دو کیونکہ نماز کے لیے دوڑ کر آنا ممنوع ہے وقار اور سکینت کے ساتھ آنے کی تاکید کی گئی ہے بوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 636 سو و صحیح مسلم حدیث نمبر 602 دو اذان سے وہی آزان مراد ہے جو عہد رسالت میں ہوتی تھی اور یہ اذان اس وقت دی جاتی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر, ممبر پر تشریف فرما ہو جاتے بوالِ فتح القدیر اس لیے اسی اذان نبوی پر اکتفا بہتر ہے بعض حضرات نے غزرالبعیہ خرید و فروخت چھوڑ دو سے استدلال کیا ہے کہ جمعہ صرف شہروں میں فرض ہے اہل دیہات پر نہیں کیونکہ کاروبار اور خرید و فروخت شہروں میں ہی ہوتی ہے دہاتوں میں نہیں حالانکہ اول تو دنیا میں کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں خرید و فروخت اور کاروبار نہ ہوتا ہو اس لیے یہ دعویٰ ہی خلاف واقعہ ہے دوسرا بے اور کاروبار سے مطلب دنیا کے مشاغل ہیں وہ جیسے بھی اور جس قسم کے بھی ہوں اذان جمعہ کے بعد انہیں ترک کر دیا جائے کیا اہل دیہات کے مشاغل دنیا نہیں ہوتے کیا اہل دیہات کے مشاغل دنیا نہیں ہوتے کیا کھیتی باڑی اور کاروبار مشاغل دنیا سے مختلف چیز ہے پھر اس سے مراد کاروبار اور تجارت ہے یعنی نماز جمعہ سے فارغ ہو کر تم پھر اپنے اپنے کاروبار اور دنیا کے مشاغل میں مصروف ہو جاؤ مقصد اس امر کی وضاحت ہے کہ جمعہ کے دن کاروبار بند رکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف نماز کے وقت ایسا کرنا ضروری ہے پھر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک قافلہ غلہ لے کر آ گیا لوگوں کو پتہ چلا تو خطبہ چھوڑ کر باہر خرید و فروخت کے لیے چلے گئے کہ کہیں سامان فروخت ختم نہ ہو جائے کہ کہیں سامان فروخت ختم نہ ہو جائے صرف بارہ آدمی مسجد میں رہ گئے جس پر یہ آیت نازل ہوئی باوالے صحیح البخاری حدیث نمبر چار اور صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ ان فغ کے معنی ہے مائل اور متوجہ ہونا دوڑ کر منتشر ہو جانا الہا میں ضمیر کمرج تجارتن ہے یہاں صرف ضمیر تجارت پر اکتفا کیا اس لیے کہ جب تجارت بھی باوجود جائز اور ضروری ہونے کے دوران خطبہ مضموم ہے تو کھیل وغیرہ کے مضموم ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے علاواز قمن سے معلوم ہوا کہ خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر دینا سنت ہے چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ کے دو خطبے ہوتے تھے جن کے درمیان آپ بیٹھتے تھے قرآن پڑھتے اور لوگوں کو واضح نصیحت فرماتے بحال صحیح مسلم حدیث نمبر 861 پھر یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعت کی جو جزایہ عظیم ہے پھر جس کی طرف تم دوڑ کر گئے اور مسجد سے نکل گئے اور خط جمعہ کی سماعت بھی نہیں کی پھر بس اسی سے روزی طلب کرو اور اطاعت کے ذریعے سے اسی کی طرف وسیلہ پکڑو اس کی اطاعت اور اس کی طرف انابت تحصیل رزق کا اس کی اطاعت اور اس کی طرف انابت تحصیل رزق کا بہت بڑا سبب ہے سامعین کرام یہاں ختم ہوتی ہے سورت الجمعہ اور آغاز ہوتا ہے صورت المنافقون کا تو سورت المنافقون ایک مدنی صورت ہے اس کے آیات ہیں گیارہ اس کے رکوع ہیں دو تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ والله يشهد ان الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اے نبی جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں کہ بے شک اللہ کے آپ رسول ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ یقیناً منافق البتہ جھوٹے ہیں جنتا فصدوا عن انہوں, ساء ما كانوا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے پھر وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں بے شک برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں آمنوا ثم فطبع على فهم لا یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے پھر انہوں نے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو وہ سمجھتے ہی نہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف منافقین سے مراد عبداللہ ابن ابئی اور اس کے ساتھی ہی ہیں یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو قصمے کھا کھا کر کہتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پھر یہ جملہ معترضہ ہے جو مضمون ماقبل کی تاکید کے لیے ہے جس کا اظہار منافقین بطور نفاق کے کرتے تھے اللہ تعالی نے فرمایا یہ تو ویسے ہی زبان سے کہتے ہیں ان کے دل اس یقین سے خالی ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں پھر اس بات میں کہ وہ دل سے آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں یعنی دل سے گواہی نہیں دیتے صرف زبان سے دھوكہ دینے کے لیے اظہار کرتے ہیں پھر یعنی وہ جو قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تمہاری طرح مسلمان ہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں انہوں نے اپنی اس قسم کو ڈھال بنا رکھا ہے اس کے ذریعے سے وہ تم سے بچے رہتے ہیں اور کافروں کی طرح یہ تمہاری تلواروں کی زد میں نہیں آتے پھر دوسرا ترجمہ ہے کہ انہوں نے شک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا پھر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 اور جب آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو ان کے جسم اچھے لگتے ہیں اور اگر وہ کوئی بات کہیں تو آپ ان کی بات پر کان لگائیں گویا وہ ٹیک لگائے ہوئے لکڑیاں ہوں گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہوں وہ ہر اونچی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں وہی اصل دشمن ہیں لہٰذا آپ ان سے بچیں اللہ انہیں ہلاک کرے وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں اور جب ان سے کہا جائے آؤ رسول اللہ تمہارے لیے استغفار کریں تو نفی میں اپنے سر پھیر لیتے ہیں اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا بے شک اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا <تصفح> بے شک اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا وہ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ تم ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں اور آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں لیکن منافق سمجھتے نہیں یقولون لئن رجعنا إلى المدينة لیخرجن الأعز منها الأذلن وللہ العزت ولرسوله وللمؤمنين ولیکن المنافقين لا يعلمون وہ کہتے ہیں البتا اگر ہم لوٹ کر مدینے گئے تو معزز ترین لوگ زلیل ترین لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے اور عزت اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے لیکن منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْحِقُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ومن يفعل ذلك فأولائك هم الخاسرون اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں اور جو کوئی یہ کام کرے تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين اور تم اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آئے پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے کچھ مدت تک اور کیوں نہ مہلت دی کہ میں صدقہ کرتا اور میں صالحین میں سے ہو جاتا وَلَن يؤخر اللہ نفساً اذا جاء اجلها بما تعملون اور اللہ کسی کو ہرگز مہلت نہیں دیتا جب اس کی اجل آ جائے اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی ان کے حسن و جمال اور رونق و شادابی کی وجہ سے پھر یعنی زبان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے پھر یعنی اپنی درازئی قد اور حسن وارانائی عدم فہم اور قلت خیر میں ایسے ہیں گویا کے دیوار پر لگائی ہوئی لكڑیاں ہیں جو دیکھنے والوں کو تو بھلی لگتی ہیں لیکن کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی یا یہ مبتدا محضوف کی خبر ہے اور مطلب ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی لکڑیاں ہیں جو کسی بات کو سمجھتے ہیں نہ جانتی ہیں جو کسی بات کو سمجھتی ہیں نہ جانتی ہیں بھوال فتح القدیر پھر یعنی بزدل ایسے ہیں کہ کوئی زوردار آواز سن لیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم پر کوئی آفت نازل ہو گئی ہے یا گھبراہ اٹھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کسی کارروائی کا آغاز تو نہیں ہو رہا ہے جیسے چور اور خائن کا دل اندر سے دھک دھک کر رہا ہوتا ہے پھر یعنی استغفار سے اعراض کرتے ہوئے اپنے سروں کو موڑ لیتے ہیں پھر یعنی کہنے والے کی بات سے منھ مو موڑ لیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کر لیں گے اپنے نفاق پر اسرار اور کفر پر استمرار کی وجہ سے وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں استغفار اور عدم استغفار ان کے حق میں برابر ہے پھر اگر اسی حالت نفاق میں وہ مر گئے ہاں اگر وہ زندگی میں کفر و نفاق سے تائب ہو جائیں تو بات اور ہے پھر ان کی مغفرت ممکن ہے پھر ایک غزوے میں جسے اہل سیر غزۂ مرئی سیع یا غزو بنی مصطلق کہتے ہیں ایک مہاجر اور ایک انصاری کا جھگڑا ہو گیا دونوں نے اپنی اپنی حمایت کے لیے انصار اور مہاجرین کو پکارا جس پر عبداللہ ابن عبئی منافق نے انصار سے کہا کہ تم نے مہاجرین کی مدد کی اور ان کو اپنے ساتھ رکھا اب دیکھ لو اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے یعنی یہ اب تمہارا کھا کر تمہیں پر غرا رہے ہیں ان کا علاج تو یہ ہے کہ ان پر خرچ کرنا بند کر دو یہ اپنے آپ تتر بتر ہو جائیں گے نیز اس نے یہ بھی کہا کہ ہم جو عزت والے ہیں ان زلیلوں متب مطلب مہاجروں کو مدینے سے نکال دیں گے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہوں نے یہ کلمات خبیصہ سن لیے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلایا آپ نے عبداللہ بن اوبئی کو بلا کر پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا جس پر حضرت زید بن ارقم کو سخت ملال ہوا یا ملال ہوا اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بنرکم رضی اللہ عنہ کی صداقت کے اظہار کے لیے سورہ منافقون نازل فرما دی جس میں عبداللہ بن ابئی کے کردار کو پوری طرح تشت ازبام کر دیا گیا بوالۂ صحیح بخاری حدیث نمبر 4900 پھر مطلب یہ ہے کہ مہاجرین کا رازق اللہ تعالیٰ ہے اس لیے کہ رزق کے خزانے اسی کے پاس ہیں وہ جس کو جتنا چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے پھر منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ انصار اگر مہاجرین کی طرف دستے تعاون دراز نہ کریں تو وہ بھوکے مر جائیں گے پھر اس کا کہنے والا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابنوبئی تھا عزت والے سے اس کی مراد عزت والے سے اس کی مراد وہ خود اور اس کے رفقات ہے اور ذلت والے سے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان پھر یعنی عزت اور غلبہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے اور پھر وہ اپنی طرف سے جس کو چاہے عزت و غلبہ عطا فرما دے چنانچہ وہ اپنے رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو عزت اور سرفرازیاں عطا فرماتا ہے نہ کہ ان کو جو اس کے نافرمان ہوں یہ منافقین کے قول کی تردید فرمائی کہ عزتوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور معزز بھی وہی ہے جسے وہ معزز سمجھے نہ کہ وہ جو اپنے آپ کو معزز یا اہل دنیا جس کو معزز سمجھے اور اللہ کے ہاں معزز صرف اور صرف اہل ایمان ہوں گے کافر اور اہل نفاق نہیں پھر اس لیے ایسے کام نہیں کرتے جو ان کے لیے مفید ہیں اور ان چیزوں سے نہیں بچتے جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں پھر یعنی مال اور اولاد کی محبت تم پر اتنی غالب نہ آ جائے کہ تم اللہ کے بتلائے ہوئے احکام اور فرائض سے غافل ہو جاؤ اور اللہ کی قائم کردہ حلال و حرام کی حدوں کی پرواہ نہ کرو منافقین کے ذکر کے فورم بعد اس تنبیح کا مقصد اس تنبیح کا مقصد یہ ہے کہ یہ منافقین کا کردار ہے جو انسان کو خسارے میں ڈالنے والا ہے اہل ایمان کا کردار اس کے برعکس ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں یعنی اس کے احکام و فرائض کی پابندی اور حلال و حرام کے درمیان تمیز کرتے ہیں پھر خرچ کرنے سے مراد زکوۃ کی ادائیگی اور دیگر امور خیر میں خرچ کرنا ہے پھر اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور انفاق فی سبیل اللہ میں اور اسی طرح اگر حج کی استطاعت ہو تو اس کی ادائیگی میں قطن تاخیر نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے اور یہ فرائض اس کے ذمے رہ جائیں کیونکہ موت کے وقت آرزو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا و اللہ علیہ نبین محمد وسحب اجمعین